بسم اللہ و علی محمد اللہ وحمن محمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ و مکتبی حضرت سکن میں موجود اور باقی تمام سامی انخوار ہے آپ سب کو شموسن دل کے سے سلام اور اللہ رب العزت اپنے فضلِ کرم سے آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیشہ سلامت اور خوش رکھے فکلا ہوتا سلسلے درس درس نمبر چھ آپ حضرت وارنکانوں تک پہنچا رہا ہوں اور صفحہ نمبر اس نے جو فقہ تجمہ کیا اس کا صفحہ نمبر انتیس اور سطر نمبر سطر نمبر گیارہ سے طالبہ نیا پیراگراف شروع رہا ہے اور یہ پیراگراف جو ہے اس میں کچھ باتیں خاص طور پر توجہ طلب ہے میٹا تعلق حسن اس میں کچھ مسائل خواتین سے مربوط ہیں اور خواتین کو تاکہ نمازیں اور وہ بر وقت نہ پڑھنے سننے بعد میں قضا ہونے کے چانسیز ہے تو اس لیے اس مسئلے کو تھوڑا دقت سے پڑھیں حضرت شاہ سطرہ حرماتے ہیں المجنون و اعزا بریا مجنون شغص جب ٹھیک ہو جائے اس کے بغل پر وہ نارمل انسان ہو جائے تو جتنا عرصہ اس کا نماز پاگل جنون کی وجہ سے باغل پانی کی وجہ سے اس تکلیف دہ بیماری کی وجہ سے ہاں جی اس کا نماز نہیں پڑا وہ لا کا ہے اس پر کوئی قضا نہیں منجون جب ٹھیک ہو جاتا ہے جتنا عرصہ منجون حالت میں رہا اس کا اس پر کوئی قضا نہیں وال ماؤ کل مجن ایسے ہی بے ہوش، ایک آدمی بے ہوش ہو گیا چوبیس گھنٹہ بے ہوش ہو کے رہا ہاں جی تو اس کا حکم بھی کل مینون پاغال کی طرح اس کے بنے اختیار کے بغیر بے ہوش ہوا تو اس کو بھی جتنا عرصہ بے ہوش رہا اس عرصے میں اس کا نماز قزا نہیں ہاں جی پانچ وقت دو وقت جتنا عرصے میں بے ہوش رہا اس بے ہوشی کے عالم میں ہاں جی وہ عرصہ اس پر نماز قزا نہیں ہے تو ان دو صورتوں میں فرمایا بیہوش آدمی جتنا عرصہ بے ہوشی کے عالم میں نماز قازا ہو اس پر کوئی قزا نہیں مجن جتنا عرصہ مجنون رہا اس پر اس کا کوئی قرضہ نہیں بےخلاف کے برخلاف ہے سگران کے سورانی یعنی کیا ہے نشے والے ساز کے قوم کے اس نے بھی کوئی نشاور چیز استعمال کیا شراب پیا یا کوئی اور نشاور استعمال کیا جس وجہ سے وہ اس پر بھی ایک نو بے ہوشی طار ہو گیا یا ہوئے وہ یا وہ بیہوش ہو گیا اس نشاور چیز کے استعمال دنیا وجہ سے یا اس کے دماغی توازن ہانجی بگڑ گیا اور وہ نماز پرنے کے پوزیشن میں اپنی مستی چڑھ گیا نشے نشے کا شراب کا مثلا کوئی اور نشاور چیز کا اس وجہ سے اور نماز پڑھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو اس کا کیا حکم فرماتے ہیں برخلاف نشاور چیز استعمال کرنے والے نشے کا شکار شاخ کے فرن کیونکہ نشے کا شاخ شکار اس پر تو یہ جو والا اس پر قضا بھی واجب ہے بعد میں پلس و حد و شریحت بھی واجب ہے اس شخص پر اس اس کا نشاور چیز کا استعمال کرنا ثابت ہو جائے اس نے شراب پیا ثابت ہو جائے یا کوئی اور سے شراب صاف جو سافیون وغیرہ جس سے انسانی دماغ جو بری طرح متاثر ہو جاتی ہیں تو اس کی کوئی بھی نشاور چیز استعمال کرنا ثابت ہو جائے تو شریک ایک تو قضا واجب اس حادثے میں جتنا اس کے میں دماغی توازن خراب رہا اس کا یا بیہوش ہو گیا اس حادثے کا بھی واجب اور اس جرم کا ثابت ہونے شریتوں ہو پر حد بھی جیسے میں نے شراب پیا شراب کا حد ثابت ہو جائے یا خود اقرار یا دو گواہ یا اس قاضی کو بدل کے اس نے میں نے شراب کو الٹے کیا ہوا ہے اور بے ہوش پڑا یہ بندہ تو قاضی کے لیے بھی کسی اور طرح کے بھی علم ہو جائے تو اس پر حد ہے حد کتنے ہے شرابی آدمی کے لیے اسی کوڑا ہے شراب میں آدمی کو اسی کوڑا مارنا وہی کوڑا جو گھوڑے کو مارتے ہیں وہی کوڑا جو ہے اس کو رسید کرنا ہے تاکہ یہ سدھر جائیں یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المعلوقات بنایا اور یہ جانور سے بھی پس درجے میں چلا گیا تو اس کو پھر اپنے سیدھے راستے پر انسانیت کے عالم مقام تھا اس کو پول لانے کے لیے اس کو اَسی کوڑا مرنے کا حکم ہے تو اس پر تو نشاور چیز کے استعمال سے اگر وہ مسوعہ ہے اس کے دماغی توازن کھو گیا تو اس پر قضا بھی ہے نارمل میں آنے کے بعد طبی ہونے کے بعد اور اس پر شریحت پہ آباد کے جو ہے فرماتے ہیں فل مینون پس پاگل شغذ اضاف باریاں جب اس کی پاگل پنی ٹھیک ہو جائے نارمل ہو جائے فل مغمہ آلے وہ آدمی جو بیہوش ہوا ہے وہ اضافہ وہ ہوش میں آ جائے بے ہوشی کا شکار آدمی ہوش میں آ جائے یہ دو ایک تکلیف تھا کیونکہ اس حالت میں ان کے لیے میں نماز معاف تھا اب وہ ہوش میں آ گیا ہاں جی اور و اور مہان تکلیف کا شکار خاتون جو ہے اعزرت جب وہ پاک ہو جائے ہاں جی یہ آپ لوگوں سے مربوط مسائل اس کو خاص پر توجہ رکھیں و الحاض و تکلیف کا شکار خاتون ازا تغرت جب پاک ہو جائے اور یہ تینوں وہ جو ہوش میں آ جائیں وہ دونوں پاگل اور بے ہوش آدمی اور یہ خاتون پاک ہو جائے تو پھر دیکھو اس کے بعد نماز کا ٹیم باقی ہے یا نہیں پر مجموعہ باقیہ اور باقی وقت وقت میں سے نماز کے اوقات میں سے مقدار وصلاط الحاضرت اتنے ٹائم باقی ابھی اتنی مقدار ٹائم باقی ہے مقدار و سلاط الحاضر حاضر موجود اس وقت کی وقت نماز کو پڑھنے کا ٹائم باقی ہے وقت کی نماز کو پڑھنے ظہور حاصر ہے تو اس کے نماز ذور آصرکار رکت پڑھنے کا ٹائم باقی ہے مغرب ایشا ہے تو اس کے ساتھ رکت پڑھنے کا ابھی ٹائم باقی ہے صبح کے ہے تو صبح کے دو رکعت پڑھنے کا ٹائم باقی ہے yani سر تشریح کریں یعنی yani قبل شروع اس شم سے سورج شروع ہونے سے پہلے صبح کی نماز میں مقدار و رقط یعنی دو رکعت نماز پڑھنے کا ٹائم ہے تو پھر کیا ہوگا اگر دو رکعت نماز پڑھنے کا ٹائم ہے اور, اور آپ جلدی وضو کر کے یا غسل کرنے تو جلدی غسل کر کے ہاں جلدی فوری واجب بھی غسل آگا نماز قضا ہونے کا حکم نہ صرف واجب پانی لگے ایک ایک دفعہ سر کو دھو لیا اچھا دائیں بائیں تل رہے استنجا پاکی کے بعد تو بس آپ تو واجب ادا ہو گیا فورا نماز پہ آ جائیں ہاں پھر آپ صابن لگا کے تاخیر نہ کریں اس میں دے دیں تاکہ نماز جان بوجھ کے اندر نماز قضا کرنا جائز ہے نہیں تو آپ فوری طور پر واجب غسل کر کے واجب پانی ڈال کر واجب غسل کر کے آپ اپنے نماز پہ آ جائیں اور نماز کو وقت کے اندر ادا کریں تو شاہ سے فرماتے ہیں یعنی اگر قبل طلوع شم صلونے سے پہلے مقدار و رکھ دیں دو رکھا نماز پڑھنے کا ٹائم اگر باقی ہے تو وہ جب صلاح و صبح تو پھر صبح کی نماز واجب ہے اس میں والے شخص پر بھی اس بے ہوش شخص پر بھی اور اس خاتون پر بھی اس پر پھر صبح کا نماز واجب ہے اگر آپ نے وقت پر نہیں پڑھ سکا ہاں جی آپ نے نہیں پڑھ تو آپ پر قضا ہو گیا ہاں جی اور یہ آپ کو بعد میں بھی قضان پڑھنا پڑے گا جن کی نماز کا وقت تھا آپ کو غسل کر کے نماز پڑھنے کا وقت تھا اور اس بے ہوش اور پاگل آدمی کے لیے وضو کر کے نماز پڑھنے کا ٹیم تھا ہاں تو اگر آپ آمدن داخل کریں گے آپ پر قضا ہو گیا قضا کرنے کا گناہ بھی آ گیا اور اگر غیر اتنی اختیاری طور پر قضا ہو گیا تو اس کو گناہ نہیں ہے لیکن قضا کرنا پڑ گیا وہ قبل اور اسی طرح جو ہے خوبصورت غروب ہونے سے پہلے مقدار السمان رکاتی آ سمان آ رکات آ رکع نماز پڑھنے کا مقدار مدت باقی ہے ٹیم ہے کہ اگر وہ غروب ہونے سے پہلے سورت غروب ہونے معروف ہونے سے پہلے آر اکر نماز پڑھنے کا اگر ٹیم باقی ہے اور آپ پاک ہوئے ہیں وہ باغل اور وہ بے حوش آدمی اچھا ہی ہوا ہے تو وہ جب ظہر و پھر تو اس پر زور بھی واجب ہے اثر بھی واجب ہے کیونکہ ابھی ٹیم باقی تو لہذ زور عصر کو فورن جلدی پورا کر کے پڑھ لیں لیکن اگر وہ میاں تار و آر والات صرف چاند پڑھنے کا ٹائم اس کے بعد ہونے کا امکان ہے <تصف> تو اس میں آپ جو ہے پوچھے پھر تو آپ پر صرف عصر واجب ہے زور واجب نہیں ہے چونکہ زور کا ٹائم ختم ہو گیا لہٰذا زور آپ پر قضا نہیں ہے قضا بھی نہیں ہے اور عصر آپ پر واجب ہے اگر عصر آپ آمدن نہ پڑھیں تو عصر کا قضا بھی آپ پر واجب ہے پھر بعد میں پڑھنا پڑے گا تو اس میں کام مقدار چار بچارکت پڑھنے کا ٹائم ہے تو اللہ شروف فقط پھر تو صرف عصر کی نماز پڑھنے واجب ہے وہ قابل طلوع صبح ہے اور صبح شادی طلوع ہونے سے پہلے آپ کو پہلے بھی پڑھ لے آدمی جی معرف ایشا کا آخری وقت صبح شادی طلوع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے تک اس کا ٹائم ہے لہٰذا جو ہے قبل طلوع صبح اور صبح شادی طلوع ہونے سے مقدار و سا پکاتے ساپا ساد رکاتے رکھ سات رکاتیں پڑھنے کی مقدار کا ٹائم باقی ہے تو پھر وجہ بطل معمرو پھر آپ کو معروف بھی پڑھ واجف و ایشا, ایشا بھی پڑھنے واضف ہے پتا فوری طور پر وضو کر کے ماری پر عیشہ غسل کرنے تو غسل کر کے واجب عیشا کو پڑھیں ہاں دونوں کو پڑھیں اور اگر آمدن آپ نے نہیں پڑھا تو پھر جو ہے آپ پر قضا کرنے کے گناہ اگر غیر اختیاری طور پر نہیں پڑھا تو آپ پر گناہ نہیں ہے قضا ہونے کا لیکن قضا پھر بھی پڑھنا واجب ہے وہ مقدار اور ارباب اور اگر صبح صادق ہونے سے صرف چار رگت پڑھنے کا ٹائم باقی ہے تو پھر آپ کا العشاء واحد پھر تو آپ پر صرف عیشا کی نماز واجب ہے اور پھر مغرب پڑھنا آپ پر واجب نہیں کیونکہ مغرب کا ٹائم گزار چکا تھا تو یہ جو ہیں آخری وقت ہے یعنی ہاں جی آخری وقت میں اگر نماز پڑھنے کے وقت باقی ہے تو آپ کو فوراً وضو کرنا ہے تو وضو کر کے غسل کرنا ہے تو غسل کر کے فوراً آپ نے اس وقت کے نماز کو پڑھنا ہے نہیں پڑھیں گے تو آپ پر بھی واجب ہو جائے گا یہ آخری وقت کے حوالے سے اب اسی کے دوسری صورت وقت آ رہا ہے مثلاً صبح کے ٹائم میں زہر کے ٹائم میں زہر کا اول وقت ہو گیا زہر کے ٹائم زوال ہو گیا ٹھیک ہے جی تو زوال ہو گیا زوال ہونے کے بعد جو ہے اگر جو ہے آدھ رقت پڑھنے کا ٹائم گزار چکا آر رکت پڑھنے کا ٹیم گزر جانے کے بعد ایک شخص پاگل ہو جائے ایک آدمی بیہوش ہو جائے یا ایک خاتون کے لیے معنیٰ تکلیف شروع ہو جائے ماہانہ تکلیف شروع ہونے کے بعد تو آپ تو نماز نہیں پڑھ سکتے لیکن آج لگا نماز پڑھنے کا ٹائم گزر چکا تھا زور کے اول وقت سے تو اب اس خاتون پر اور اس پاگل اور اس شخص پر آپ زور اور آسر دونوں کا بعد میں قضا کرنا پڑے گا وقت آپ گزر گیا آپ نے وقت میں نہیں پڑھا لہذا بعد میں آپ کو قضا پڑھنا پڑے گا اسی طرح معرف ایشا کی اول وقت میں معرف جو ہی ہو گیا سورج غروح ہو گیا اس کے بعد سات رقط پڑھنے کا ٹائم گزر چکا ہو اور آپ نے غرب کا اول وقت میں نہیں پڑھا ہاں جی تو سرد میں جو ہے آپ کو بعد میں ایشا اور ععرب دونوں قضا کرنا پڑے گا اور صرف تین رقت پڑھنے کا ٹائم گزار چکا ہے پھر اس کے بعد شرع ذر پیدا ہوا تو پھر آپ کو صرف مغرب کا بعد میں قضا کرنا پڑے گا اور اسی طرح صبح کے اول وقت میں صبح کے آزان صبح صادق ہو گیا نہ صبح کے اول وقت ہو گیا اول وقت ہو گیا دو رقط نماز پڑھنے کا ٹائم گزار چکا ہو اور اس کے بعد یہ شری مشکلات اور او پیش آ جائیں خاتون کے لیے اور اس طرح بندہ بیہ ہوش ہو جائے پاگل ہو جائیں تو پھر اس پر جب صحیح ہو جائیں گے صحیح خاتون جب بعد میں پاک ہو اس کو صرف صبح کی نماز کا دو رقط قضا کرنا واجب ہوگا یہی فرما رہے ہیں وہین وقعات ہے جو اگر یہ خاتون کے لیے ماہانہ تغریف شروع ہوئی وال اور شخص پاگل ہو گیا وعغمہ یا بے ہوش ہو گیا ہاں جی جب کہ وقت مذہ جبکہ گزر چکا تھا من اول وقت کسی بھی نماز کے اول وقت سے مقدار ادا اس نماز کو پڑھنے کا ٹائم گزار چکا تھا ہاں جی زور آصر پڑھنے کا آٹھ لغت کا ٹائم گزار چکا تھا صبح کی دو لغت کا ٹائم گزار چکا تھا مالوشا کے ساتھ لغت کا ٹائم گزار چکا تھا اس کے بعد یہ شرح مشکلات پیش آئی تو پھر کیا حکم ہے وہ جو القضاؤ پھر اس پر قازا واجف ہے ان تمام نیم جس نماز کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے اس کا قضا واجب ہے تو ششن یہ بات تو فارمولہ کی پھر تشہیر کریں یعنی ازا مزہ من زوال شمسی یعنی گزر جائے سورج کے زوال ہونے کے بعد زہر کے دیم ہے ان وسط اس سما آسمان کے سینٹر سے سورج سے ڈل گیا مار جانب مقدار السام رقت رقط آر رقط پڑھنے کا فرصت کا ٹیم گزر گیا اور آپ نے اس فرصت میں اول میں نہیں پڑھی تو پھر ابھی آپ کو کیا کرنا پڑے گا بعد میں قازہ اس بعد میں آپ کو زور عاصر دونوں کاضا کرنے پڑے گا کیونکہ دونوں آپ سے چھڑ گئے دونوں پڑھنے کا وقت آ چکا تھا اس طرح اگر مقدار و صبر دیں اور اگر سات رقط پڑھنے کا ٹیم گزر چکا ہے من بھی شمز سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کا اول وقت ہاں جی امول وقت میں سے سات رقت پڑھنے کا ٹیم اگر گزر چکا ہے تو اور پھر آپ نے اس میں نہیں پڑھا اس کے بعد پھر پیش آیا اب آ شرع اور پیش آنے کے بعد آپ آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں آپ کے ماہانہ تکلیف شروع ہوا تو اب آپ نماز نہیں پڑھ سکیں گے تو پھر قضا العشای نہیں پھر اس پر عیشائن کا قضا واجب ہو جائے گا معرف العشاء دونوں قضا ہو جائے گا وامین طلوع ہی صبح اور صبح طلوع ہونے سے مقدار دو رقع صبح طلوع ہو گئے دو رقع نماز پڑھنے کا ٹائم گزار چکا پھر قضا پھر تو کیا پھر اس نے نہیں پڑھا پھر اس کے بعد شرع و دور پیش آیا تو ایسے شب قضا صبح پھر تو اس کو صبح کی نماز بھی قضا کرنا ہے نماز قضا کرنا پڑے گا ولہ فلاح ورنہ نہیں یعنی اوور آل کسی نماز کا ٹیم داخل ہی نہیں ہوا ہے اور داخل ہونے سے پہلے کہ آدمی زہر سے پہلے ہی اس پر بے ہوشی تارے ہو گیا ہاں جی یا باغل ہو خاتون کے لیے شہریوں سے پیش آیا تو ان صورتوں میں پھر اس پر کوئی ہاں کوئی جی. یہ چیزیں واجب ہے نہیں ہے پھر تو کوئی قضا نہیں ہے اسی طرح جو ہے جو شریر میں اس میں ماہانۂ تکلیف کا ذکر ہو گیا ماہان تکلیف کے علاوہ ایک خاتون کی ولادت کا مسئلہ بھی اس سے قوم میں ہے خاص کر کی نماز کا تیم ہو ظہور عال کا نماز تیم پڑھنے کا گزار چکا اس اول عالمی خاتون نے نماز نہیں پڑھی پھر بچے کی ولادت کے ولادت ہوئی اب وہ نہیں پڑھ سکیں گے چالیس دن تک ہاں جی یا ایسے کم جیت اس کے خون کا معاملہ یہ مسئلہ آپ کو پہلے بتا چکا اب یہ خاتون پاک ہونے تک اب یہ خاتون نماز تو نہیں پڑھ سکتا تو اس کو بعد میں جو ہے جو نماز پڑھنا چاہیے تھا ٹیم پہ نہیں پڑھا پھر اب شرع عزر پیش آئے تو یہ اس نماز کو قضا کرنا پڑے گا خواتین کو ہاں کہ نماز جس کو آپ نے پڑھنا چاہتا آپ نے نہیں پڑھا اب شریع عزو پیش آ کے اب آپ نہیں پڑھ سکیں تو یہ نماز ذہن میں رکھیں بعد میں آپ کو قضا پڑھنا پڑے گا اس بحث کو پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے ایک نظریہ لیا ہوگا جتنا جو ہے عام طور پر ہمارے خواتین میں نماز ٹیم پہ پڑھنے کا عادت کم ہے مردوں کو جماعت کے سلسلہ تو وہ مجید میں پہنچ کے ٹیم پر پڑھ لیتے ہیں خواتین میں ٹیم کا پابندی کا تھوڑا سا کم ہے لیکن اگر اس مذہب پر صحیح غور کریں تو مردوں سے زیادہ خواتین کو نماز کو ٹیم پر پڑھنا چاہیے تاکہ جب اول وقت میں پڑھنے کا عادت ہوگا تو اس پر کوئی نماز قزا نہیں ہوگا تو بعد میں قزا نمازوں کا اس کے اوپر بڑا بوجھ نہیں آئے گا اس لیے خواتین کو شہر کہ وہ ٹیم کا خاص طور پر جو ہے خیال رکھیں اول وقت کا خاص طور پر خیال رکھیں اول الوقاب میں پڑھیں گے تو آپ پر کچھ بھی بعد میں شرح پہ جائیں گے تو آپ پر کوئی نماز قدا نہیں ہوگی تو یہ آج کے اندر نکل ماتے ساتھ اتفاق کر لیتا ہوں ہم. اللہ ہمین جو ہے دین کو صحیح سمجھ کر دین پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیع فرمائے. آمین عرم